رمضان کا معاونہ جس میں قرن اترا لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنما اور فیصلہ کی روشن باتیں تو تم میں جو کوئی یہ معاونہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے اور جو بیمار اسفر میں ہو تو اتنی روزے اور نوی میں اللہ تم پر اسان چاہتا ہے اور تم پر دشواری ناؤ چاہتا اور اس لیے کہ تم گنت پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو